بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انفال کی آیت نمبر پچیس میں اللہ جل نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس فتنے سے بچو جو کہ سب کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے اس فتنے اور گناہ کو بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر نہ کرنا ہے اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ ترک جہاد ہے جہاد چھوڑ دینے کا گنا ہے خاص کر کے جس وقت جہاد فرض عائن ہو جائے امیر المومنین کی طرف سے امر ہو جائے کہ سب مسلمان جہاد کے لیے نکلیں تو اس وقت اگر مسلمان جہاد کے لیے نہیں نکلیں گے تو عذاب صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گا جو جہاد نہیں کرتے بلکہ تمام مسلمانوں پر آئے گا جہاد نہ کرنے کی وجہ سے خفار غالب ہو جائیں گے پھر عورتوں کو بھی مشکلات میں گرفتار ہونا پڑے گا بچوں پر بھی مشکلات آئیں گی اور بہت سارے بے گناہ مسلمان جو ہے قتل و غارت کا شکار ہو جائیں گے مسلمانوں کی جان و مال خطرے میں پڑ جائے گی یعنی امر بالمعروف اور نہیں عن منکر نہ کرنے سے مسلمان ایک عمومی عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں اسی طرح جہاد نہ کرنے سے بھی مسلمان سب کے سب ایک عمومی عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں دیکھو جہاد کس پر فرض ہے مردوں پر فرض ہے نا ان لوگوں پر فرض ہے جو کہ طاقت رکھتے ہیں اسلحہ اٹھانے کا اور اسلحہ چلانے کا اور جن کے پاس پیسے ہیں جہاد کے لیے جانے اور جہاد کے لیے اسلحہ خریدنے اور جہاد کے لیے اسباب فراہم کرنے کے لیے پیسے ہوں ان پر جہاد فرض ہے اگر ایسے لوگ جہاد نہیں کریں گے تو گناہ ہوں گے لیکن بچے عورتیں بوڑھے اور معذور قسم کے لوگ جو جہاد کے لیے نہیں جا سکتے ان پر تو جہاد فرض نہیں ہے نا اگر آپ جہاد نہیں کریں گے تو وہ لوگ جن پر جہاد فرض نہیں ہے وہ بھی مصیبت میں گرفتار ہوں گے ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا آپ پر جہاد فرض ہے آپ جہاد نہیں کریں گے تو وہ لوگ جن پر جہاد فرض نہیں ہے جیسے بچے عورتیں بوڑھے ان سب پر بھی مصیبت آئے گی یا نہیں آئے گی تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہاں اس آیت میں جو فتنہ بیان کیا گیا ہے اس سے مراد تر کے جہاد ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ انفال جہاد کے بارے میں نازل ہوئی ہے نا بدر کا واقعہ اس میں بیان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو جہاد مت چھوڑو جہاد چھوڑو گے تو تم سب کے سب مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے وہ ان نفری قم ن مسلمانوں کی ایک جماعت جو ہے جہاد کو پسند نہیں کر رہی تھی یا یوہ الدین آمن و ادا لقی تم الدین کفر وظحفن جب کافروں سے امنہ ہو جائے لڑائی شروع ہو جائے تو پیٹ مت پھیرو جنگ کے میدان سے مت بھاگو یہ سب کچھ سرائے انفال میں بیان ہوا ہے نا تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تقو فتن میں جو فتنا کا لفظ ہے اس سے مراد ترک جہاد ہے یعنی جب مسلمان جہاد چھوڑ دیں گے تو عذاب صرف جہاد چھوڑنے والوں پر نہیں بلکہ ان لوگوں پر بھی آئے گا جن پر جہاد فرض ہی نہیں ہے اچھے خاصے صحت مند لوگ جو ہے جہاد نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتیں بچے بوڑھے سب کے اوپر مصیبت آئے گی اور یہ بات تو آپ لوگ ویسے ہی سمجھتے ہیں ہم جہاد کے میدان میں موجود ہیں دوسرے چونکہ ہماری مدد نہیں کرتے اس لیے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے بمباری میں شہید ہوتے ہیں اور نہ دوسرے بہت سارے مسلمان ممالک ہیں جن کے پاس جہاز بھی ہیں ٹینک بھی ہیں توپ بھی ہیں سب چیزیں ہیں لیکن وہ لوگ چونکہ جہاد نہیں کرتے ہیں اس لیے چھوٹے چھوٹے بچے عورتیں بوڑھے سب شہید ہوتے ہیں اللہ تعالی نے یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا ہے کہ اگر آپ جہاد چھوڑ دو گے تو جہاد چھوڑنے کی وجہ سے پوری امت عذاب میں گرفتار ہوگی پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام فرماتے ہیں ادا تبایا تم بل عین وہ اخذ تم اذنا بل بکر تم بزرا وہ ترق تم الجہاد جس وقت تم سودی کاروبار کرنے لگو گے اور گائے کی دمے پکڑ لو گے یعنی جانور بیچنے خریدنے کا کاروبار کرنے لگو گے وہ رودی تم بھی اور کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے وہ ترق تم الجہاد اور جہاد چھوڑ دو گے سلط اللہ صم اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا لا زہو اور اس ذلت کو اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر سے نہیں اٹھائے گا حتیہ الى کم حتہ کہ تم لوگ اپنے دین کی طرف واپس آ جاؤ جہاد کی طرف واپس آ جاؤ جب تک جہاد نہیں کرے گی یہ امت اس امت کو عزت نہیں مل سکتی کبھی بھی ممکن نہیں ہے یہ کبھی بھی ممکن نہیں جہاد کے بغیر عزت یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے اس کی زندہ مثال جو ہے غزوہ احد کا واقعہ ہے غزوہ احد میں مسلمانوں کی ایک جماعت جو ہے پچاس آدمیوں کی ایک جماعت کو پیغمبر علیہ السلّت وسلام نے پہاڑ کی چوٹی پر بٹھا دیا تھا کہ یہاں سے مت ہلنا لیکن انہوں نے اطاعت نہیں کی غلطی کی انہوں نے تو ان کی غلطی کی وجہ سے پورے لشکر کو مصیبت میں گرفتار ہونا پڑا حتیٰ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ میں زخم آئے ان کے دندان مبارک جو ہے اس جنگ میں ٹوٹ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خون سے بھر گیا چند آدمیوں کی غلطی کی وجہ سے اب آپ ذرا سوچیں کہ جنگ کے میدان میں آ کر غلطی کرنے کی وجہ سے اتنی بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں تو وہ لوگ جو کہ جنگ کے میدان میں آتے ہی نہیں ہیں تو ان کی وجہ سے کتنا بڑا عذاب اس امت پر آتا ہے اس لیے ہمیں اللہ تعالی سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں مضبوط انداز میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے امت کو اللہ تعالیٰ جہاد کی محبت نصیب فرمائے جب جہاد کی محبت دلوں میں ہوگی تو انشاءاللہ اللہ جہاد کے میدان میں لوگ آئیں گے شہید ہوں گے قتل کریں گے اور قتل بھی کیے جائیں گے زخمی کریں گے اور زخمی بھی ہوں گے لیکن پریشان نہیں ہوں گے اس لیے کہ انسان کو جب کسی چیز سے محبت ہوتی ہے نا تو اس کے لیے وہ ہر چیز قربان کر دیتا ہے آپ دیکھیں لوگ پیسوں کی محبت میں یہاں سے جاتے ہیں یورپ اور راستے میں ایسی ایسی مصیبتوں سے ان کا سامنا ہوتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے پوری کی پوری کشتی ڈوب جاتی ہے دو سو تین سو آدمی ایک وقت میں مر جاتے ہیں لیکن جانے والے پھر بھی جا رہے ہیں محبت ہے ان کو پیسوں سے محبت ہے ان کو دنیا سے تو موت سے نہیں گھبراتے جب جہاد سے محبت ہوگی تو موت سے نہیں گھبرائیں گے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اللہ تعالی اس امت کو جہاد کی طرف واپس لے کر aaye تاکہ اس امت کو دوبارہ سے عزت ملے اور زلت سے اس امت کو نجات ملے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى الہ وصحبه اجمعین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ